اللہ مجھے تم مجھے السلام علیکم نہ بھائی تو سن نہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جب بھی آپ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو یاد سے اعتقاف کی نیت فرما کریں اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو احتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا سرکار مدینہ رحطینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ ردع پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جو دس مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جو سو مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بری اور منافقت کی صفت سے معمون ہے اور اسے شہداء کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا علی علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد <تصفيق> میٹھے میں ریس لائن بھائیوں دنیا میں جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو جو چیز جو پروڈکٹ وہ تیار کرنا چاہتا ہے اس کو بڑی محنت سے تیار کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کے اندر وہ ساری خصوصیات شامل کر لوں جس کو میں جانتا ہوں اور جب وہ پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے کیونکہ اسی کو دکھا کر نئے گاہکوں کو جو ہے وہ تیار تیاری کا آڈر دینے کے لیے تیار کیا جاتا ہے چنانچہ وہ پھر اس کو کسی نمایاں جگہ پر رکھ دیتا ہے اس کی صفائی ستھرائی کا بندوبست کرتا ہے بہت صاف رکھتا ہے اور جب کوئی اس پروڈکٹ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی اس کی مذمت کرے تو اس کے دل کے اندر غم داخل ہوتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے میڈیا بھائیو حضرت مفتی احمد یار خان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ تحریر فرمایا کہ رب تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شریف کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے کاریگر کا نمونہ پر اپنا سارا زور صرف کر دیتا ہے معلوم ہوا کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو اگر ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا حضر علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائیں پھر آپ نمونے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ نمونے میں پانچ چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک اسے ہر طرح مکمل بنایا جاتا ہے نمبر دو اس کو بیرونی غبار سے پاک رکھا جاتا ہے نمبر تین اس کو چھپایا نہیں جاتا نمبر چار اس کی تعریف کرنے والے سے سانے یعنی بنانے والا خوش ہوتا ہے اور نمبر پانچ اس میں عیب نکالنے پر ناراض ہوتا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی میں یہ پانچوں باتیں موجود ہیں میٹھے میٹھے اللہ تعالی جل الح نے قرآن مجید کی سورت الاحزاب کی آیت نمبر اکیس میں یہ شاد فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اس ترجمہ کمزول ایمان بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے صدر الفاظ حضرت علامہ سید محمد نعم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مقدسہ کے تحت تعریف فرماتے ہیں کہ ان کی اچھی طرح اتباع کرو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اچھی طرح اتباع کرو اور دین ال کی مدد کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور مصائب پر صبر کرو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو یہ بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو آج حالات ہمارے سامنے ہیں لوگ پیارے علی علیہ سلاۃسلام کی سنتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سنت پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا کے اندر بھی اس کی قدر کی جاتی ہے اور اگر وہ نیک کام ہے دینی کام ہے تو آخرت میں اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا ہمارے پیارے آقا مدین والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ امت میں کثیر اختلافات دیکھے گا ایسے حالات میں تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو واقعی اگر ہم پیارے آقا مدینے والے مصعفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں سنت و پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد کرتبی رحمت اللہ تعالیٰ لے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صاحب بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت ہی پیاری روایت ہے دل کے کانوں سے سنیے فرمایا ان فی نجات اور کامیابی تین چیزوں کے اندر ہے نمبر ایک اقل الحلالی یعنی حلال کھانا کمانا نمبر دو وہ ادا الفرائض اللہ تعالیٰ نے جو فرائض لازم کیے ہیں جو عبادتیں فرض کی ہیں جو امور فرض کیے ہیں ان کو ادا کرنا نمبر تین اقتدا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے میں اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں رزق حالات ہی کمانا ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرائض لازم کیے ہیں ان کو ادا کرنا ہے جی ہاں پنج وقتہ باجما نماز یہ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہم غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ پنج وقتہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مردوں کے لیے تو باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے تو لہذا فرائض دیگر اور بھی بہت سارے فرائض ہیں تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں رس حلال کمانا ہوگا فرائض پر عمل کرنا ہوگا فرائض کی ادائیگی کرنی ہوگی اور نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا سنتوں پر عمل کرنے والے کو کیا اجر ملتا ہے آئیے پیارے آقا علیہ سلاۃ السلام کی ایک اور حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ سلاۃ السلام کے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو بچپن میں ہی پیارے آقا علیہ سلاۃ وسلام کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے آپ کی والدہ نے آپ کو پیارے آقا علیہ سلاط کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت بھی کریں گے اور آپ کے فرامین بھی سنیں گے تو بچپن سے ہی ان کو پیارے آقا علیہ سلاۃ و کی صحبت نصیب ہوئی اور بہت ہی پیارے صحابی ہیں ان سے بہت ساری احادیث مروی ہیں تو یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ حدیث آپ ہی کے بارے میں ہے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا علی سلاۃ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے کیسا پیارا خطاب ہے ہمارے پیارے آقا علی سلاۃ السلام صحابہ اکرام کو ایسے خطاب سے پکارا کرتے تھے کہ جس سے ان کے دل میں خوشی داخل ہو جایا کرتی تھی تو فرمایا اے میرے بیٹے اگر تو یہ کر سکتا ہے تو اس حال میں صبح و شام کرے کرے کہ تیرے دل میں کسی کا کینا نہ ہو بد نہ ہو دشمنی چھپی ہو دشمنی نہ ہو تو ایسا ہی کر پھر فرمایا اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے اگلا جو جملہ یہ فرمایا بہت ہی پیارا ہے فرمایا من احب سنتی فقط احب بنی عمر احبانی کا نام آئیے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو میٹھے میٹھے اس ٹائم معلوم ہوا کہ دل کے اندر کسی کا کینا نہ رکھنا یہ بھی ہمارے پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ کی سنت ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کھانا کھانا یوں سنت ہے لباس پہننا یوں سنت ہے یہ بھی سنتیں ہیں اور بہت عظیم سنتیں ہیں لیکن کسی کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہ ہو پھر پیارے آقا علیہ السلاۃ والسلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم اپنے دل کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے مزین کریں گے اور اگر ہمارے دل میں اگر کسی کا کینا چھپی ہوئی دشمنی ہے تو اس کو ہم دور کریں گے اب یہ دور کیسے ہوگی مقتد المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام بوز و کینا ہے اس کو خرید فرمائیے اس کا مطالعہ کیجئے کینے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور کینے کینے کے پیدا ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں ہمارے دل میں کسی مسلمان کا کینہ کیوں بیٹھ جاتا ہے دشمنی کیوں بیٹھ جاتی ہے اور پھر اگر بیٹھ جائے تو اس کو نکالنے اس کو ختم کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں چھوٹا سا رسالہ ہے یہ اب خرید فرمائیں اس کا مطالعہ کریں تو دل کو صاف رکھنا یہ بھی تو ضروری ہے تو اس میں سے کئی باتیں ایسی ہیں جو فرض ہیں تو لہٰذا ہمیں اپنے دل کی صفائی کی طرف توجہ دینی چاہیے اور بات یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ صلاح و السلام کی پیاری پیاری سنتوں سے اپنے آپ کو مزین و منور کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کامیابی کا یہی ایک ذریعہ ہے اور مزید آخرت میں کامیابی کا بھی یہی ذریعہ ہے بیٹھے مجھے اس بھائیو بھائیوں ایک اور روایت سنتے ہیں حضرت سیدنا النا بن عبداللہ مزنی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اس دین کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور ان قریب یہ اسی طرف لوٹ آئے گا جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا بس غریبوں کو مبارک ہو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ غوراب غریب کون ہیں فرمایا وہ لوگ جو میری سنتوں کو زندہ کرتے اور اللہ ازل کے بندوں کو ان کی تعلیم دیتے ہیں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو خود بھی سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں واقعی جو اس لیے سیکھتا ہے کہ میں عمل کروں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا تو وہ خوش نصیب ہے کہ پیارے آقا علیہ السلاۃ السلام کی ایک حدیث پاک ہے ادال ہی کہ دوسروں کو دعوت دینے والا, بلانے والا اس طرح ہے جیسے وہ خود کرنے والا مثلا ہم نے کوئی سنت سیکھی کہ کھانا اس طرح کھانا ہے ہمیں یوں کہ ہر نیک اور جو تقریم والا کام ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا ہے مثلا یہ ہم نے ایک سنت سیکھی تو اب ہم کسی اور کو سکھا دیں جس کو ہم نے سکھائی جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا اس کو تو سواب ملے گا ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی سواب ملتا چلا جائے گا تو نیکیاں کمانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم خود بھی سنتیں سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے کی جستجو کریں کوشش کریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہی تعلیم دی جاتی ہے یہی درس دیا جاتا ہے کہ ہم خود بھی نیکیاں کریں خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رزوی زیائی دامت قاتم العالیہ نے ہمیں ایک مقصد عطا فرمایا ہے ایک ایم عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے جی ہاں اپنے کو اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے اور ساتھی ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے ان کو بھی جنت کے راستے کی طرف لانا ہے ان کو نماز کی طرف لانا ہے ان کو سنتوں کے راستے کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ اگر ہم بھی اپنا یہی ایم بنا لیں گے تو دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی تو پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور عدیس پاک سنتے ہیں کہ جو سنت پر عمل کرتا ہے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے اور سنت پر عمل جو نہیں کرتا ان کے لئے اس کے اندر وعید ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخذ بسنتی فہوا مننی جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ مجھ سے ہے کیسا پیارا جملہ ہے کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ مجھ سے ہے اور پھر ساتھی اشارت فرمایا من راغبہ ان سنتی فالیس مننین اور جس نے میری سنت سے مو پھیرا وہ مجھ سے نہیں یعنی میرے طریقے پر نہیں حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز وجل سیدھے راستے پر چلنے والے سنتوں کے عامل سفید بالوں والے شخص سے حیا فرماتا ہے کہ وہ اللہ عظہ سے سوال کرے اور وہ اسے عطا نہ فرمائے تو جو سنتوں پر عمل کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں ان کے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ بہار آکا علی سلاۃ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ عزب سیدھے راستے پر چلنے والے سنتوں کے عامل سفید بالوں والے شخص سے حیا فرماتا ہے کہ وہ اللہ عزم سے سوال کرے اور وہ اسے عطا نہ فرمائے حضرت سیدنا الس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کی ایک اور حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فرمایا پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ بے شک اللہ عز و جل اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے والا عمر رفیدہ شخص اس سے کسی چیز کا سوال کرے اور وہ اللہ اور وہ اور اللہ عضل اسے عطا نہ کرے میٹھے میٹھے اسلائی بھائیو حضرت سیدنا اللہ بن عبداللہ رحمت اللہ اللہ تعالیٰ علیہ لے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث روایت ہے فرمایا جان لو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کی یا رسول اللہ پیارے آقا علیہ اللہۃسلام نے فرمایا جان لو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جان لیں پیارے آقا علیہ السلط نے دوبارہ اسی طرف فرمایا اے بلال جان لو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جان لو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی یعنی اس پر عمل ترک کیا جا چکا تھا تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا جو اس سنت پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی اور جس نے کسی بری بدعت کو رواج دیا جسے اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہے جو اس بدت سیاح پر عمل کریں گے اور ان لوگوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی اسلام بھائیو اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے حضرت علامہ ملاج کاری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حصے من آحیا سنتن کے تحت فرماتے ہیں سنت کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے کال و عمل کے ذریعے اس سنت کی اشاعت و تشہیر کرے یعنی پہلے تو وہ سنت کو سیکھے پھر عمل کرے اور عمل اور کال دونوں کے ذریعے لوگوں کے اندر یہ سنت کو پھیلائے پھر فرمایا قدیت امیت بادی کی تشریح میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سنت پر عمل کو چھوڑ دیا گیا ہو تو میرے بعد جس نے اس سنت کو اپنے عمل کے ذریعے یا دوسروں کو اس پر عمل کی ترغیب کے ذریعے زندہ کیا تو اس کے لیے ان لوگوں کی مثل پورا پورا عجر ہے جو بھی اس سنت پر عمل کریں گے پیٹھے میٹھے اسلام میں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی کو سنتیں سکھائیں گے تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا تو ہمیں بھی ان سنتوں کا سواب ملتا رہے گا یار آکار صلاحت السلام کی ایک اور عدیث پاک سنتے ہیں اور اپنے آپ کو سنت پر عمل کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں پیاری آکا علی سلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا اختلاف امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہتھیلی میں انگارے رکھنے والے کی طرح ہوگا مگر یاد رکھیے جس عمل میں دشواری زیادہ ہو اس کا اجر و ثوابی بڑھا دیا جاتا ہے میرے شیخ طریقت امیر علی سنت اپنی مشہور کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں نقل فرماتے ہیں کہ جیسے عمل میں تکلیف زیادہ ہوگی اس کا ثواب بھی ان شاء اللہ اتنا ہی زیادہ ملے گا جیسا کہ منقول ہے افضل العبادات یعنی افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو اور حضرت امام شرف الدین نوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں عبادت میں مشقت اور خرچ زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت بھی زیادہ ملتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے اور حضرت سیدنا اللہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں افضل ترین عمل وہ ہے جس کے لیے نفسوں کو مجبور کرنا پڑے تو لہذا اگر سنت پر عمل کرنے میں سستی ہو نفس راضی نہ ہوتا ہو تو ہمیں اپنے نفس پر جبر کر کے اس سنت پر عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا حضرت سیدنا اللہ ابراہیم بن عدم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو عمل دنیا میں جس قدر دشوار ہوگا بروزے قیامت میں عمل میں اسی قدر وزن دار ہوگا ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ان سنت پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ان سنتوں کی ترغیب دلائیں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں فرمایا جس نے میری سنت کی حفاظت کی اللہ تعالی اسے چار باتوں کے ذریعے عزت عطا فرمائے گا سنت پر عمل کرنے والا ان چار باتوں کے ذریعے عزت پائے گا نمبر ایک نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دے گا سنت پر عمل کریں گے تو نیک لوگوں کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی نمبر دو فاصل و فاجر لوگوں کے دل میں اس کی حیبت ڈال دے گا نمبر تین اس کے رزق میں وسعت فرما دے گا اور نمبر چار اسے دین میں پختگی یعنی استقامت عطا فرمائے گا تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو آج لوگ کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں سن و بر عمل کریں خوشخبری پائیں کہ رزق میں وصاحت ہوگی اور لوگ کہتے ہیں استقامت حاصل نہیں ہوتی سنو دوبارہ عمل کریں استقامت پائیں گے اور پھر سنتوں پر عمل کرنے سے نیک لوگ ہم سے محبت کریں گے برے لوگوں کے دل میں ہماری ہیبت بیٹھے گی تو یہ دنیاوی طور پر بھی فوائد ہیں جو پیارے آکا علیہ السلاط و السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ سلاۃ و نے ہمیں وسیعت بھی فرمائی ہے سنتوں پر عمل کرنے کی چنانچہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمانے علیشان ہے میں،, میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے نمبر ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور نمبر دو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیٹھے اسلام بھائیو ہمارے پیارے آقا علیہ سلاۃ السلام کی ایک اور حدیث سنتے ہیں فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے منکر کے یعنی انکار کرنے والے کے صحابہ اکرام علی مرد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکر کون لوگ ہیں انکار کرنے والے کون ہیں فرمایا جس نے میری فرما برداری کی جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ منکر ہوا الامان الحفیظ ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں سنت پر عمل کرنے والوں سے بنا دے ہمیں جو منکر ہیں ان میں سے ہرگز نہ بنانا میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو حضرت سیدنا ابن واحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ سے گفتگو کر رہے تھے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑی عظیم اسلامی شخصیت گزرے ہیں جو مالکی ہوتے ہیں وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللّہ تعالیٰ کے مقلد ہیں اور حضرت امام مالک رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف کے اندر رہا کرتے تھے اور آپ بہت بڑے عاشق کے رسول تھے آپ کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ مدینہ شریف کے اندر سواری بر سوار نہیں ہوتے تھے اور پھر جب حدیث پاک بیان کرتے تو پہلے تہارت کرتے نئے کپڑے پہنتے ان کپڑوں کو خوشبو لگاتے پھر مسنت پر بیٹھ کر حدیث پاک بیان کیا کرتے تھے تو یہ آپ کا عشق رسول تھا انہی کے بارے میں ابن واحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ سے گفتگو کر رہے تھے گفتگو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا سنت مصطفیٰ کی مثال کشتی نو کی سی ہے جو اس میں سوار ہوا یعنی سنت پر عمل کیا تو اس نے نجات پائی اور جو سوار نہ ہوا یعنی عمل نہ کیا وہ ہلاک ہو گیا حضرت نوح علیہ صلاحت اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں تو جب ان کی امت نے اسلام قبول نہ کیا اور پھر آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کی قوم پر عذاب آیا کہ پانی سے بھی یہ زمین سے بھی پانی پھوٹنا شروع ہو گیا آسمان سے پانی جو ہے وہ جو ہے بارش کی صورت میں آنے لگا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اس سے پہلے آپ نے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی تھی جس کے اندر انسان اور کئی جانوروں کو جو ہے وہ اس میں رکھا تھا تو جو جو کشتی میں گیا وہ بچ گیا اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی تھا وہ سارے کے سارے لوگ تباہ ہو گئے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی حضرت امام مالک رحمتہ اللہ تعالی نے مثال دی کہ سنت مصفعہ علیہ سلاۃ و سلام کی مثال کشتی ہے نو کی سی ہے جو اس میں سوار ہوا یعنی سنت پر عمل کیا اس نے نجات پائی اور جو سوار نہ ہوا یعنی عمل نہ کیا وہ ہلاک ہو گیا حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص راہ ہب کو جان لے اس کے لیے اس راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ راہ ہب کا پتہ صرف رسول اکرم علیہ سلاۃ السلام کے احوال سے لگے گا یہ اس راہ کی پہچان آپ کے اقوال سے ہوگی اور آپ کے افعال کی اتباع سے ہوگی میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے تو ہمیں پیارے آقا علی سلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہوگا ہمارے صحابہ اکرام دغان دین سنتوں پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے حلت بردار تعالیٰ نو بہت ہی پیارے صحابی ہیں تو یہ بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے ایک دن آپ کی زوجہ زوجا دردار رضی اللہ تعالیٰ نے, فرمائے عرض کیا کہ میں نے حضرت اب اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ آپ اس, عادت کو, ترک کر دیں اس عادت کو ترک کر دیں کہ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں کہ لوگ آپ کو احمق سمجھیں گے بیوقوف سمجھیں گے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مصعفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوا کیسا ہی پیارا جواب دیا فرمایا کہ جب بھی میں نے رسول اکرم علیہ السلاۃ السلام کو بات کرتے دیکھا یا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے یعنی میں تو اس سنت پر عمل کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بن مالک رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اکرم علیہ السلاۃ السلام کو کھانے کی دعوت دی حضرت سیدنا انص بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی رسول اکرم علی صلوات والسلام کے ساتھ اس دعوت میں چلا گیا۔ درزی نے سرکار علی صلوات والسلام کے سامنے روٹی، قدو شریف اور گوشت کا سالن رکھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم علی صلوات والسلام برتن کے کناروں سے قدو شریف تلاش کر کر کے تناول فرما رہے ہیں یعنی آپ کدو شریف کھانے میں رغبت فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اسی دن سے میں نے بھی کدو کو پسند کرنا شروع کر دیا ہے سبحان اللہ صحابہ کرام اس چیز کو پسند کیا کرتے تھے جس کو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ السلام پسند فرمایا کرتے تھے ایک اور واقعہ سنتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کہ مکہ مکرمہ میں جاتے ہوئے ایک جھڑ دیریا یعنی بیری کا چھوٹا درخت کی شاخوں میں آپ نے اپنا امامہ الجھایا اور پھر آگے بڑھ گئے پھر واپس آئے دوبارہ اپنا امامہ اس بیری کے درخت کے کانٹوں کے اندر الجھایا اور پھر چھڑا کر آگے بڑھ گئے لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو پوچھا یا حضرت یہ کیا ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ سلاۃ السلام کا امامہ شریف اس بیر میں الجھ گیا تھا پیارے آقا علیہ سلاۃ السلام اتنی دور آگے بڑھ گئے تھے اور واپس ہو کر اپنا امامہ شریف چھڑایا تھا میں تو پیارے آقا علی سلاۃ السلام کی ادا کو ادا کر رہا ہوں سبحان اللہ اسی طرح آپ ہی کا واقعہ ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بلندوں والا درخت کے نیچے سے گزریں یہ آ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک بلند و بالا درخت کے نیچے سے جھک کر گزریں کسی نے کہا درخت, یہ درخت تو بہت بلند ہے تو آپ اس کے نیچے سے جھک کر کیوں گزر رہے ہیں کہنے لگے کہ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ کا یہاں سے گزر ہوا تھا اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا پیارے آقا علیہ سلاۃ یہاں سے جھک کر گزرے تھے تو اگرچہ اب یہ درخت بلند ہو گیا ہے لیکن میں پیارے آقا علیہ سلاۃ سلام کی ادا کو ادا کر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے وضو کیا اور مسکرائے تو کسی نے پوچھا کہ یہ عثمان کیا وجہ ہے آپ وضو کر کے مسکرا رہے ہیں فرمایا پیارے آقا علیہ صلاح سلام نے بھی ایک دفعہ وضو کیا تھا اور آپ مسکرائے تھے میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی ادا کو ادا کر رہا ہوں تو میٹھے میٹھے اسلامی کو سنا آپ نے کہ ہمارے صحابہ اکرام کس طرح پیارے آقا علیہ سلاۃ والسلام کے طریقوں سے محبت کرتے تھے اور ایک ہم ہیں کہ پیارے آقا علیہ صلاۃ وسلام کی کئی سنتوں کا علم رکھتے ہیں لیکن ہم عمل کرنے میں سستی کر جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سنتیں اگر علم میں نہیں ہیں تو علم حاصل کرنا چاہیے اور سنتیں سیکھنے کا ایک اہم ذریعہ دعوت اسلامی کے مزنِ قافلوں میں سفر کرنا ہے الحمد للہ اعظم جو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے تو آشقان رسول کی صحبت نصیب ہوتی ہے اور وہاں جا کر سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں نماز کے جو اوراد ہیں وہ بھی سکھائے جاتے ہیں نماز جنازہ بھی یاد کروائی جاتی ہے تو یوں بہت سارے فرائض و واجبات اور سنتیں سکھائی جاتی ہیں اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو ان شاء بہت ساری سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ جب نماز اثر کا وقت ہوتا ہے تو آشٹان رسول مدنی دورہ کرنے کے لیے اس علاقے میں چلے جاتے ہیں گھر گھر جاتے ہیں دکان دکان جاتے ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں تو یوں سنتیں سیکھنے کا موقع ہی ملتا ہے اور سکھانے کا اور نیکی کی دعوت دینے کا ہی موقع ملتا ہے تو آپ نیت کریں کہ ہم دعوت اسلامی کے ان مدنی قافلوں میں آشکان رسول کے ساتھ سفر کریں گے اس کے علاوہ الحمدللہ للہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی تربیت گاہ قائم ہے اور آپ کے پاس جو بھی وقت ہو آدھا گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن تو آپ مدنی تربیت گاہ میں آ جائیں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کریں جو مدنی تربیت گاہ میں موجود ہیں تو ان شاء اللہ مدنی تربیت گاہ کے اندر بھی آ کر علم دین حاصل کرنا بہت آسان ہے مزید علم دین حاصل کریں گے ہمارے پاس اور ذرائے ہیں مدنی چینل ہے الحمدللہ مدنی چینل پر مختلف بیانات کیے جاتے ہیں اور کئی سنت پیارے آقا علیہ سلاۃ السلام کی بیان کی جاتی ہیں تو آپ مدنی چینل خود بھی دیکھیے دوسروں کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیجئے مدنی چینل کا ایک سلسلہ تو میں آپ کو دعوت دوں گا وہ آپ ضرور بس ضرور دیکھیں وہ سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کا ہر ہفتے کو نماز عشاء کے بعد امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطاع اور قادر زیائی دامت القاط العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں جہاں پر الحمد للہ قرآن و حادیث کے بارے میں جو ہے سوالات کے جوابات کے ذمن میں جہاں آپ قرآن و حدیث بیان فرماتے ہیں وہاں پر اپنی زندگی کے ذاتی تجربات بھی ذکر کرتے ہیں اور امیر اللہ سنت کے جو تجربات ہیں اس میں بہت کچھ سیکھنے والا ہوتا ہے اگر ہم امیر اللہ سنت کے تجربات کو پیش نظر رکھے اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے تو انشاءاللہ عزوجل ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ کامیاب لوگوں کے کام بھی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں تو امیر علیہ سنت جو ہمیں واقعات بتائیں گے اپنے ان پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو نیت کریں کہ ان شاء اللہ عز و جل ہم مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کیا کریں گے تو ذکر ہو رہا تھا کہ صحابہ اکرام پیارے آقا علیہ الصلاۃ السلام کی سنتوں پر بہت زیادہ عمل کرتے تھے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں علاقہ قبا کی مسجد بنو امر بن اوف میں نماز ادا کر کے کھچر پر سوار واپس آ رہا تھا تو میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر سے ہوئی جو پیدل تھے میں نے انہیں دیکھ کر سواری سے نیچے اترا اور میں نے عرض کی چچا جان اس پر سوار ہو جائیے انہوں نے فرمایا بتیجے اگر میں سوار ہونا چاہتا تو میرے پاس سواری موجود ہے لیکن میں نے اس مسجد کی طرف یعنی مسجد قبا کی طرف رسول کریم علی سلاۃ السلام کو پیدل تشریف لے جا کر مسجد میں نفل پڑتے ہوئے دیکھا ہے اور میں بھی اس طرح پیدل چل کر اس مسجد کی طرف جانا چاہتا ہوں حضرت قیس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ نے سوار ہونے سے انکار کر دیا اور پیدل ہی آگے بڑھ گئے سبحان اللہ کیا اتباعی سنت ہے صحابۂ اکرام کا اسی طرح حضرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا تو ہم مکہ اور مکرمہ کے قریب ایک راستے میں تھے میں نے دیکھا کہ وہ کسی شے کی تلاش کر رہے ہیں یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ یہ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں انہوں نے ایک درخت ڈھونڈا اور اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور پھر فرمانے لگے میں نے رسول کریم علی سلاۃ السلام کو اس درخت کے نیچے تشریف فرما دیکھا تھا اسی جگہ پر ایک شخص اس گھاٹی سے آب علیہ سلاۃ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مائیت میں اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کے لیے جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں تو آپ نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں زندہ ہیں باپ بھی زندہ ہے اور ماں بھی زندہ ہیں آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کیسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے والے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جاتے جاتے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے اس درخت کو تلاش کیا اور تلاش کر کے بیٹھے اور پھر حدیث پاک بھی سنائی اور کیسی پیاری حدیث پاک ہے کہ پیارے آکا علی سلاۃ السلام نے آپ کی ماحت اختیار کرنے اور جہاد کا ارادہ رکھنے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے آپ کی ماہیت کا سوال کیا تو آپ نے ان کے والدین کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ زندہ ہیں اس عرض کیا کہ زندہ ہیں تو آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرو تو اگر ہم میں سے کسی کے والدین زندہ ہیں تو وقت کو غریمہ جانیے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیجئے انہیں راضی کر لیجئے پیارے اقاظ علیہ و سلام فرماتے ہیں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے تو اور ماں کے قدموں میں جو ہے وہ جنت ہے تو یوں ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اپنے والدین کو راضی کرنے کی طرف کوشش کرتے ہیں اور ان کے والدین راضی راضی اس دنیا سے جاتے ہیں آش ہمارے والدین بھی راضی ہو جائیں اور جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا ضرور کیا کریں مقفرت کی دعا کیا کریں کہ جو اپنے والدین کو دعا میں یاد نہیں رکھتا تو اس کے رسک میں کمی کر دی جاتی ہے تو آج اگر ہمیں یہ سکھوا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ رسک میں کمی ہے تنگی ہے جو ہے مالی حالات درست نہیں ہیں تو ذرا غور کریں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا ہی نہیں کرتے تو آج سے نیت کر لیجئے کہ ان شاء ہم اپنے والدین کے لیے دعا بھی کیا کریں گے حضرت سیدنا زید بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالی کے ارشاد گرامی کی تشریح کرتے ہوئے شاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ علیہ اسے حاصل کرنے کا خوب اہتمام فرماتے اور اسے یاد و محفوظ کرنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دیتے اور ساتھ ہی فرماتے کہ میں اپنے دونوں ہونٹوں کو تمہارے سامنے اس طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے سبحان اللہ آپ کے شاگرد سیدنا رضی اللہ تعالیٰ جب یہ روایت بیان کرتے تو اپنے طلبا کو پڑھاتے ہوئے اسی طرح ہونٹوں سے حرکت دیتے جس طرح حضرت یعنی نبی علی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے میڈے میڈے اسلام بھائیو رسول کریم علیہ صلاح والسلام ہر سال کے اختتام پر شہداء کے ہاں تشریف لے جاتے اور انہیں اپنی دواؤں سے نوازتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اتباع کرتے ہوئے حضرت سیدنا البو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی معمول جاری رکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب حج کے لیے آتے تو یہ بھی شہدائے احد کی طرف تشریف لے جاتے اور کہتے کہ جب نبی کریم علیہ صلاۃ السلام اس وادی سے تشریف لاتے تو فرماتے تم پر سلامتی ہو تم نے صبر کیا تو عمل کرنے والوں کی خوب عمل کرنے والوں کو خوب ثواب و اجر ملتا ہے تو میٹھے ہم بھی صاحبہ اکرام کی طباع کرتے, کرتے ہوئے اولیاء اکرام کی اتباع کرتے ہوئے اور قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ بیان کی گئی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صحب اللہ علیہ اللہ تعالی علیہ کی سنتوں پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ازلم سب کو پیارے آقا علیہ صلاحت السلام کی سنت عبر عمل کرنے والا بنائے اور دعوت اسلامی کے مدنی محل میں استقامت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد